دوسرا جو سیاسی کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کیا تھا وہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا یہودیوں کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاہدہ کیا تھا اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ میں مکمل پڑھ کے سناؤں گا کتابوں سے پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قوت تھی مدینہ میں اس لیے کہ مکے کے مہاجرین اور مدینے کے انسار ایک ہو گئے تھے ایک ہونے کے نتیجے میں مسلمان نیک ہوتے ہیں اور جب ایک اور نیک ہو جاتے ہیں مسلمان تو طاقتور ہو جاتے ہیں آج ہم جو تباہ ہیں وہ اسی لیے کہ ہم ایک نہیں ہے تو ایک نہیں ہے تو نیک بھی نہیں ہے ایک دوسرے سے ہم خفا ہیں ایک دوسرے سے ہمیں گلے ہیں شکوے ہیں ایک دوسرے سے ہمارے دلوں میں ابھی نفرت ہے اور دوری ہے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں چونکہ مسلمان مدینے میں ایک ہو گئے تھے نیک ہو گئے تھے تو یہودیوں کو پریشانی تھی تو یہ معاہدہ کرنا یہودیوں کی مجبوری تھی معاہدہ انہوں نے کیا لیکن خلاف ورزی کی پھر آ کر معافی مانگی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا پھر خلاف ورزی کی یہ ان کا کام تھا تو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا حکم دے دیا کہ جو کھلم کھلا معاہدے کے خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کا علاج کریں اور ان کا علاج کیا گیا الحمدللہ للہ کاب بن اشرف کو قتل کیا گیا مدینے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو نکالا بنو قینقاع کو نکالا بنو نبیر کو نکالا پھر بھی ان بد کی خیانتیں جاری رہی غداریاں جاری رہیں یہ یہودیوں کی طبیعت ہے اور ان کی عادت ہے کہ وہ خیانتیں کرتے ہیں اور جو نظام یہودیوں نے بنایا ہے یہودیوں کے تعدے ہے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے جیسے پاکستان کا نظام ہے یہ یہودیوں عیسائیوں برطانویوں انگریزوں نے بنایا ہوا ایک نظام ہے ان کا چھوڑا ہوا ایک پسخوردہ ہے ان کا بنایا ہوا نظام ہے اس لیے آپ ان سے جتنی مرتبہ معاہدہ کرتے ہیں وہ خیانت کرتے ہیں یہود بھی اسی طرح تھے اور یہ جو یہود کے بچے ہیں یہود کے روحانی بچے شیطانی بچے شیطانی اولاد اور فرزن یہ پاکستانی نظام والے پاکستانی حکومت والے یہ بھی خیانتیں کرتے رہتے ہیں ابھی ہماری تحریک والے مجاہدین جو ہیں ہر روز ان کو قتل کر رہے ہیں دس دس کا نمبر ہر روز آ رہا ہے دس دس فوجی ہر روز مر رہے ہیں تو ان کو جلدی ہوتی ہے کہ مذاکرات کرتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں اور اگر ہم تھوڑے سے کمزور ہو جاتے ہیں تو فورا اچھلنے لگتے ہیں کودنے لگتے ہیں کہ بس پکڑو پکڑو ہے طالب کو بھائی اللہ کے بندو پاکستان ہم سب کا ملک ہے ہم سب کو وطن ہے ہم سب یہاں پر رہتے ہیں ایک مسلمانوں کا ملک ہے اسلامی نظام کی ہم نے بات کی ہے اور کوئی غلط بات ہم نے نہیں کی ہے کئی بار مذاکرات ہو چکے ہیں کئی بار معاہدے ہو چکے ہیں بار بار حکومت توڑتی ہے لیکن پھر بھی ہم یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری مسلمان قوم کو آرام ملے راحت ملے اطمینان ملے سکون ملے اور شرعی نظام کسی نہ کسی طرح قائم ہو جائے اور پاکستانی قوم جس میں بہت ساری قومیں شامل ہیں ان سب کو ان بدبخت حکمرانوں سے نجات مل جائے یہ انگریزوں کے کافروں کے بنائے ہوئے نظام سے ہماری قوم کو پاکستانی قوم کو نجات مل جائے نجات مل جائے ویا قومی مالی ادو ال الاجاتی و تدنی ویا قومی اے میری قوم مالی ادو کو ملنجاتی کیا عجیب بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں وہ تدو ننی اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو تدعونني لأكفر ما اکفر اب عشرق علم تم مجھے کفر کی طرف اور شرک کی طرف بلاتے ہو وہ ان ادو کم ال الغفار اور میں تمہیں ایک طاقتور حاکم اللہ بادشاہ کی طرف بلاتا ہوں جو کہ غفار ہے تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے آخر بے بس ہو کر حسرت سے بھری بات کرتے ہیں فصر قرون الحکم میں جو کچھ کہتا ہوں اسے تم لوگ ایک دن یاد کرو گے وہ امری اللہ اور میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں ان اللہ بصیر بل اعباد یقیناً اللہ تعالی اپنے بندوں کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے مجاہدین پاکستان یہ کوئی بدماش نہیں ہے یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے یہ ظالم نہیں ہے یہ غلط لوگ نہیں ہے انسان ہے کمی بیشی کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں لیکن نہ ہم ابلیس ہیں نہ ہم جبریل ہیں ہم انسان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں نہ ہم خوارج ہیں نہ ہم مرجیاں ہیں ہم اپنے علماء کے شاگرد ہیں اپنے اساتذہ کے تلامزہ ہیں ہم سب کی سندیں معلوم ہیں ہم پاکستان ہی کی زمین سے پیدا ہوئے پاکستان ہی کی زمین میں پلے بڑے ہم نہ باہر کے کسی نظام کو یہاں لاگو کرنا چاہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو یہاں لاگو کرنا چاہتے ہیں چاہیے تو یہ کہ یہ حکمران خود علماء سے ہمارے اساتذہ سے یہ درخواستیں کرتے فریادے کرتے کہ آپ ہمیں اسلامی نظام نافذ کر کے دیں یہاں تو عجیب یہ کہ اسلامی نظام کی خاطر ہم یہاں جل رہے ہیں مٹ رہے ہیں اور قربان ہو رہے ہیں ہمیں قتل کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسلامی نظام کیوں مانگا لال مسجد والوں نے اسلامی نظام کی بات کی تو انہیں اسلام آباد میں کسی جنگل میں یا کسی پہاڑ میں نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے آگ اور بارود میں جلا کر کباب کر دیا گیا ہم کباب بننے کے لیے تیار ہیں ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں الحمد لیکن پاکستان میں اسلامی نظام ضرور بضرور نافذ ہو کر رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ فصد کروناقول جو آج بات ہم کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ اس کو بہت سارے لوگ یاد کریں گے وہ افوائے تو امری اور ہم اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں اپنے بھی ہم سے خفا بے گانے بھی ہم سے ناخوش لیکن ہم ناکام نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم سب قربان ہو جائیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم قربان ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے لیکن پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام یہ علماء پر بھی فرض ہے یہ عوام پر بھی فرض ہے یہ انجینئروں پر بھی فرض ہے ڈاکٹروں پر بھی فرض ہے حکمرانوں پر بھی فرض ہے تبلیغیوں پر بھی فرض ہے مدارس والوں پر بھی فرض ہے ہر مسلمان پر فرض ہے جو گاڑی ڈیزلی ہوتی ہے اسے ڈیزل سے چلانا ضروری ہوتا ہے اس میں اگر پیٹرول ڈال کر چلانے کی کوشش کرو گے تو گاڑی تباہ ہو جائے گی اور جو گاڑی پٹرول ہوتی ہے اسے پٹرول ڈال کر چلانا ضروری ہے بس اسی کو عربی میں فرض کہتے ہیں نا اگر پٹرولی گاڑی کو آپ ڈیزل سے چلانے کی کوشش کریں گے تو گاڑی تباہ ہو جائے گی ہم مسلمان ہیں مسلمان کو کفری نظام کے ذریعے چلانا یہ مسلمان کی تباہی ہے مسلمان کو اسلامی نظام کے ذریعے چلانا یہ ضروری ہے اگر کوئی پاکستان کو آباد دیکھنا چاہتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام ہو قرآن کا قیام ہو قرآنی نظام کا قیام ہو ہمارے علماء ہمارے اساتذہ جو کچھ ہمیں الحمد مدارس میں اور مساجد میں پڑھاتے رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم ان کے شاگرد ہیں ہم ان کے تلامیزہ ہیں ہم ان کے مرید اور معتقدین ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے وہ صرف کتابوں میں بند نہ رہ جائے بلکہ وہ دفتروں میں بازاروں میں شہروں میں گاڑیوں میں ہر جگہ نظر آئے ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہماری زندگی ان کی زندگی کے مطابق ہو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو فلمیں دیکھتے ہیں نا لوگ اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہیرو جو ہے اس نے ایک عجیب سی جرسی پہنی ہوئی ہے بنیان اور پینٹ پہنا ہوا ہے تو لڑکے جو ہے اس جیسی جرسی اور پینٹ پتلون کی تلاش میں پورے بازار کو چھان کر رکھ دیتے ہیں ارے وہ جو فلاں فلم میں ہیرو جرسی پینٹ پتلون پہنتا ہے وہ ہمیں چاہیے ہم بھی اسی کی طرح یہ پینٹ پتلون پہنیں گے اور موج مستیاں کریں گے تو آخر چند دنوں بعد بازار میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں اور لڑکوں کو دیکھو لڑکیوں کو دیکھو کوئی فلان اداکار کی طرح کوئی فلان اداکارہ کی طرح گھوم رہا ہے گھوم رہی ہے ان کو محبت ہے نا ان لوگوں سے ان کو ان فلمی اداکاروں اور اداکارا سے محبت ہے پیار ہے اللہ فرمائے اس لیے وہ اپنے آپ کو ان فاسق فاجروں کی طرح بنانے کی کوششوں میں ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ان کی خاطر ہم مر مٹنے کو کٹ مرنے کو تیار ہیں ان کی خاطر زندگی قربان کرنے کو تو تیار ہیں تو زندگی بنانے کو کیوں تیار نہیں ہے ہم داڑی رکھنے کو تیار نہیں ہے ہم نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں ہیں ہم ان کے مطابق زکوۃ کے نظام کو جاری کرنے پر تیار نہیں ہیں ہم ان کے مطابق سود کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں ان کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی بنانے کو تیار نہیں ہیں تو یہ کس طرح کی محبت ہے کس طرح کا عشق ہے یہ لاکھوں سلام اور کروڑوں سلام سے تو یہ بات ختم نہیں ہو جائے گی یہ تو جھوٹا عشق ہے یہ تو جھوٹی محبت ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ابا سے جو ہے بہت محبت ہے لاکھوں محبت ہے اور ہزاروں پیار ہے لیکن ابا کے سامنے جب بیٹھتا ہے تو پاؤں کو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے ابا کے مہمانوں کے سامنے اس کی بےزتی کرتا ہے ابا کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. چائے ڈالنے کے لیے بھی ابا کو اٹھنا پڑتا ہے وہ بھائی کیوں نہیں اٹھتے تم بس میں ابو سے محبت کرتا ہوں اس لیے نہیں اٹھتا ہوں یہ کس طرح کی محبت ہے یہ کون سا پیار ہے جب آپ کو اپنے ابا سے پیار ہے تو آپ ان کی خدمت کریں آپ ان کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو پیار ہے تو آپ ان کے دین کی خدمت کریں ان کے دین کو پورے پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں فصنا معلوم ان اللہ بسیر جس دن یہ مجاہدین نہیں ہوں گے اللہ وہ دن نہ لائے پتا نہیں ہماری تقدیر میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم تو جس دن تاریخ کا وہ موڑ آئے گا خدا وہ دن نہ دکھائے تو لوگ ضرور ہمیں یاد کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے ان مجاہدین کو چاہے ان کا تعلق کسی بھی تنظیم سے ہو ان کو لوگ یاد کریں گے ضرور سید کرومی دا جد جد و فلئی لطمافقد البد میری قوم مجھے اس وقت یاد کرے گی جب ان کی مصیبت عروج کو پہنچ جائے گی اس لیے کہ لوگوں کو اندھیری رات میں چاند کی تلاش ہوتی ہے یہ جو ہمارے تحریک کے مجاہدین ہیں یہ جو فدائی ہیں یہ جو شہداء ہیں یہ سب اسلام کے چاند ہے اور ستارے ہیں یہ جس دن نہیں ہوں گے اس دن پاکستان کے مسلمانوں کو ہماری بڑی قدر ہوگی لیکن اس وقت تو نہیں ہوں گے نا یہ ایک دن ہم بھی ہوں گے مستحق داد وفا ایک دن ہم بھی ہوں گے مستحق داد وفا یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہمیں بھی لوگ شاباش کہیں گے آج کوئی ہم سے برہم ہے تو برہم ہی صحیح آج کوئی اگر ہم سے ناراض ہے تو ناراضی سے ہی ہم کیا کر سکتے ہیں